<سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <الحمد الله الحمد لله خلاد والسلام على عباده خصوصا سد امبیا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ الَّذِينَ وَعَدَهُمْ بِالْحُسْمَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ أَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ رب الجلال الكريم الامين سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله صوت <تصفح> <تصفح> سے یا سلادو السلام علیکم والا دیا ہبھی بسلا دو سلام علیکیا سی خاط مین والا علی کا وسحابی یا مکینہ کلو بل مبنی شامعین السلام آجانا فریاد ہے رب کریم اپنے کریمی اللہ نفس مزک رو مفا فرماوے آف آفیت محافلت سب دوستان نو نوازے آمین آمین دوستان گرانی کاری مکاری اور عقل مندی میں فرق مندی اور چیزیں مکاری فنکاری اور اللہ سبحان سبحان اقل مند صرف دو گروہ ہوئے اور ہوں بیال سلام اور یہ ہے اکلمند لوگ کیوں یہ لوگ نے جڑا خیر و شر اور نفو زر نا صحی طرح نف نفا نقصان تو خیر شر خود بھی شر تو بچد نے اور دوسرے نو بھی بچانے اقلمندی ادا ہی نہ اپنا نفع کرنا دوسرے کا کرنا آپ شر تو بچا دوسرا نو بھی شر تو بچا سنا شر تو مراد دنیاوی تکلیفا نہیں تقدیر نال جو دنیاوی تکلیف ہے ہر کسی تی آنی یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کوئی مقرب تو مقرر گا الٹا جہے زیادہ مقرب نے وہ زیادہ تکلیف آج سبحان اللہ، سبحان اللہ. شرط تو مرادیا کہ ایسا عمل ایسا عقیدہ کہ جڑا دنیا وچ چوسریا یا آپ برباد کرے اللہ تبارک و تعالی دے غضب اور اللہ کی ناراضگی لے آئے یا آخرت بندے نو خدا دے غضب دا مستحق او ہوں شرم یہ میں اس واسطے وزاط کی مفسل آخر چاہتا بل قدر خیر ہی بشر تقدیر کا خیر و شر وہ اور چیز ہے انسان کا خیر و شر ہو چیز انسان کا خیر و شر ہوئی ہے کہ انسان دنیا چلّہ تعالی دزب قاہر چخرت چزب قرار زاب دنیا چ دل دیا پریشانیاں دا سبب آخرت بھی پریشانیاں دا سبب یہ شر ہوں اس شر تو نبی بچدے نے ولی بچدے نے جا تابار ہوں بچتا دوسرے لوگ یا دی. جی دی تو نفس کی پلیتی کی وجہ سے بچ دے کوئی اس واسطے ہوں فنکار تو ہو سکتے مکار ہو سکتے ہیں چالاک ہو سکتے سیانے تکل مند نہیں ہو سکتے سیاح اقل مند اہد لا شریق مولا سونے دی ہدایت اور رہبری بری چلے اپنا فائدہ کرے دوسرا کا فائدہ کرے آپ بھی شر تو بچاو دجیا نو بھی شر تو, بچاوے, برائی تو, بچاوے, بھی برائی تو. بچا بائیو بچا دوسرے نو بھی بائی ہاں ایک وڈے لوگ ہندے نے دوسرے کا فائدہ کرتے اپنے نقصان یعنی آدمی نے یار جی سان نقصان پہنچتا ہے تو کوئی حرج نہیں پر دوسرے کی خیر ہو جائے <laughs> یہ گروہ ہوئی اللہ تعالی کے فضل صرف سبحان اللہ دوسرے وہی ہوا یہاں کے پیچھے چلے دوسرے میں جو اس وقت نظر آئے گا جی اس لیے انہوں پیچھے چل سمجھ آ رہی نکنی تو اللہ ہو ذات حق نے اک کھل لے وہ اقلے کل جڑا پے جہ جڑتا ہے ہی عقل مندی نسیحال ہے بندہ اللہ تعالی نے تین چیزاں بنائی ایک دل بنایا ہے ایک اقل بنایا ایک نفس بنایا دل خزانہ ہے وہ اقل چوکیدار ہے اور نفس چور ہے نفس کی چیز ہے والدین مل دن اولاد بن دن کی والدین سبب نے والدین اولاد بن دا سبب نے روح اور جسم جس نے ملتے نہیں تو روح سمجھو والد ہے بدن ماں جدو ملتے یعنی ہیں تو بچوں نفس بنتا وہ نفس کی آخر یعنی لذت بلکہ ان آخو تر اندی صفتاں بنتی تر کوت ہوں کت ازہ بھی شاہ بھی چوتھی ہوتی ہے فکری ہے پنجو ہوتی ہے املی ہے رضبیا نرس روح جدو دیکھو گے جانور بھی گسا کرتے ہیں رزب اٹھتا وہ مختلف محرکات کا سباب ہوتے ہیں گزب اٹھنے ہوتا ہے سمجھ آئی تو گزب یہ پیدا ہو ہے یہ نفس دی شہدت پیدا ہو گئی خواہش لذیذ چیز آپ وہ تصویر آپ سمجھ دو لزت جما دی لذت اکل و شلب کھان ہو دی ہو, دی ہو, بین دی ہو جس طرح لذا یہ پیدا ہو جائے کتبی ہے پیدا ہو جائے شہوالی تک روح جسم ملن دن تیسری آ جاتی ہے وہ سوچ ویسے او کا وجہ بندہ گمراہ ہوتا عقیدہ غلط ہو گیا خیالات پلیت ہوگئے <سلام> واہن کی وجہ ہوگا ہوں جسم <جنرے سلام> چ روح نہ لیا اگر جسم چ روح نہ لے خالی بدن وہ مردار کچھ کرن جو گا نہیں وہ تو اگر روح بخری رہ جائے تو ایک پاک مجرد چیز عجیب اللہ تعالی نے بڑا اس پھر اسظب ساریاں چیزاں نہیں جس نے اس ہوئی جسل اے اولاد جمع شروع ہو گئی جیڑی دسلی نہیں دسلی نہیں اولاد کیڑی گزب بھی آ گیا شہوت بھی آ گئی ہاں جی وہم و خیالات بھی آ گئے پھر قوت کملییا آ گئی کاقت فکر فکر والی طاقت آ گئی جس کے نال بندہ عقیدہ ہے تعا فکر دی طاقت رکھی ہوں دی. تے جس نال بندہ امل کر برے ہوں دی عملیہ نہیں سمجھ لگی ہونے گزب والی طاقت اعتدال کے رکھنا غصہ اوتھے کرنا جب کرن تھان اللہ اولا شریک مولا جب اجازت فرماوے حکم فرماوے غضب ات کرنا یہ مطلب ہے بندے نے غضب والی طاقت نوں صحیح استعمال کر لیا صحیح اعتدال تایا تے لذت حرام تجائز تریق ہوا تعالی دے دسے طریقے دے مطابق تے او شاوت آ گئی ایک دال دیا نا روی درمیا حال دئی غضب کھڈو مکانا نہیں کھوتا امام شاخی فرماندن جن کو گسا دے بالکل ہی نہ کھوتا ہی ہے جدو کسی تھاہ گسا نہیں آنا مڑ بندہ کا رکھے دوس ہے جگت شاعت لذت خواہش انڈو مکاونا نہیں جی مکاوا ہوں تو رکھ دینا ہاں یہ تدالی لیا ہتا کہ مہا کے حکم دت را جائے جو کچھ کرے اس کے حکم دے مطابق کرے جائشاں حکم دے خلاف نے پاس چلو گئے واہم جہن اپنے عقیدے کے تابے رکھے عقیدے دے دابے نہ رکھے واہم کا کام میں لگا جانا لگا وہم کی مثال دے دن کہ اور بندہ مردے دل بھٹا مردے دے بیٹھا ہے تو خیال چکی ہے مردہ گل نہ پہنے اور مردے تو گل نہیں پہ وہ اندر کھڑا ہے نا اس وجہ خیال پہنا نہیں سمجھ لگی چیزیں چیز پینا عقید اپنے صحیح اللہ تاکہ او طاقت واہ والی جیڑی قدرت نے رکھی وہ اتدالت رہے وہ بھی سجے کبے نہ ہو غلبہ غلب ہو, ہو اے سب نفس جب روح نفس رڑے نے یہ اولاد زمین یہ نفس بن گیا ہو. تے نفس جہ ہے چور اقل اے چوکیدار اقل یہ آخ سکتے عقل راہ برے جدو نفس لذتا منگد تو تریقے اقل تا کر کے جے اقل نہ ہوئے پاگل بندہ جو کچھ نفس منگدا نہیں ہوتا، پھر کوئی گند کھا رہا ہوں اقل اقل جہا ہے تریقے دس سارے یعنی اگر اقل خادم بن جاوے روح دا، تے طریقے دس د روحانی آ. اج رب لب نہیں انج محبت آنی انج مارفت آنی انج عشق آنا اج دیجنا اج شرح سمجھنی ایج ماں پیو رشتے دار ہر کسی کے حق حقوق اج پورے کرنے نہیں یہ سارا کچھ اقل سمجھا گیا عجیب عجیب دل بھی اقل کا محتاج, محتاج, محتاج, محتاج ہے نفس بھی اقل کا محتاج نفس اپنے مطلوبات چند ہے دل اپنے مطلوبات چند ہے ہوں چور نفس ہویا جے اقل لگ جائے نفس دے پیچھے بندہ بن گیا فنکار جے اقل لگ جائے دل دے تے بندہ بن گیا اللہ کا تلبگار اقل من سمجھ آئی کہ نہیں چور کتی رل جان تو جگہ چڑھ جاتا ہے نا اور اقل جہا سی یہ سی چوکیدار انہوں نے دسنا سی بھی یار ایجنا کر اپنی خواہشاں لشکا دے پیچھے دوسرے دے جھگے برباد کرے کو شرم کر زمین آخ دا کہ زمین ملامت ضرور کرتا بندے وہ جڑا زمیر کہہ رہے اقل آندے آخر ہے وہ ہزار کر نفس کے پیچھے انجنا چل نفس ہو نفس کے پچھے ٹر پیا چوکی دار چور دے لٹیا گیا کیڑا دل لڑا. اصل خزانہ دل لے. کیونکہ مرفت بھی اتے آنی ہے محبت بھی اتے ہے عشق بھی اتے آنا دیل بھی اتے آنا اخلاق آلیا ہونے سارے اتے ہی ہونے نے امداد اخلاق اعلیٰ اخلاق اکل مندی دی نشانی ہے، نش رکھی. نا پگ نا داڑیاں کوئی شاید اقلم نشانی نہیں اخلاق جی عمر ہو سمجھی بندہ اقل مند ہے امبیا الییا جہاں عقل مندی اسی ہوں کہ آلہ اخلاق رکھدے آلہ اخلاق کا مطلب فر گسا بے جان آ خواہش بے جان نہیں ہونی سمجھ لگی جیڑی قوت واہمیا ہوں ان بالکل مخلوب قوت فکریہ دے تحت کہ او کوئی غلط خیال نہیں ہون دی آن جی ایک اللہ دے دی ایک بزرگ ہوئے نے فرمایا می سال کدی بس وسے ہی نہیں آیا یعنی شیتان ہی خیال آ جا ہی نہیں پنجہ سالا عظیم لوگ سمجھ لیا ہی نہیں. تو کبلا امبیا جہ اقل چوکیدار نو جدا کر لینس کو نفس, نفس اقل دے ٹابے رہد اقل نفس دے تابع نہیں اللہ ہونا بھی تو ضروری ہے نا نفس نے رحنا تو آخر ہے یہ تو قدرت نے بنایا لیکن گل یہ رہے پنجابی لفظ رہے ہدوں باہر نہ نکلو توجہ کرا امبیا اور یاد کا یہ کمال ہے کہ وہ اقل دار نفس کا تابے دار رکھتے اپنا اقل کے چوکیدار نفس دے دن نگران رکھتے نے اور نفس دے چور نو نقل نے تابے رکھتے نے اور دل نو عقل دے نقل حاقم رکھتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں کبھی کبھی کبھی کبھی کہو جس وقت یہ دل اس کے لاہیے فنا ہو جاندہ ہے بالکل غیر اندرو صاف ہو اس وقت ہوں اکل لوگ کہا ہا ہا ہا ہوں سی گل دل تب پھر اکل واسطے رہ جا فنا فلا بکا اللہ فنا فیلا کا مطلب یہ ہوا دل نفس دل دیا اپنی سفت مک گئی بکا بل یہ ہوا کہ بس صرف او دا نور ہی رہ گیا دل ہی نور رہ گیا تو بس ہی راہ بڑے ہوں اقل کی کر کے ہے عقل پیچھے رہ جہلے روح اگاں بڑھ جبجو ذرا توجہ تبجو بھیر باہو ایسے واسطے فرما ایمان و سلامت ہر <تصفح> <تصفح> <تصفح> put up سلامت رکھی دل فنا دے بقا دے نہ پہنچے جنا چل فلا پکا پہنچ جل فلا پکا پہنچ جاتا ہے او پابے فرید و گل تو راہ لیندے ستی رب تو ہی لے گا کر کے با جلید مستامی ردی اللہ تعالیٰ نوں نے فرمایا ایک نو محتس فرمایا تسا ایک دوسرے مرے ہوئے تو لے جا جی مرد سبحان اللہ سبحان <تصفح> فرمایا تسا تو لینا تو دے روایت جدو کرتے روایت اس لے آخنا پہلے میری فلانے روایت کی طرح نفس مزکا ہو گیا دل عشق الہی فٹا پکا دے مقام تجا پہ پھر واسطہ اقل کا مک جانا پھر اس دی نور دا کم کر درخت آواز دسا میں سارے جہان دبی رب, رب فربا دے فرید دل سے آواز دینا فرید اقل مند ہوں بلکہ اکل والیادار ہوں اکل درد لونڈی بن کے کھلوتی ہوں توجہ نہیں فرمائی لوگ ہمیشہ اپنا بھی فائدہ کرتے دوسرا بھی یہ خاجہ کدی نہیں سوچتے بے وقوف رکھاجا دوسرے کا کرنا پتہ تے کدی واپس ضرور آئے گا میں امن سوئی یو جا بہی اللہ تعالی کا نیلام مقافا تمل سزا دا سخت قائم ہے خبردار جیسا کرو گے ویسا ہوں جا سیا بندہ جنوب اللہ تعالی نے عقل عطا فرمائی ہے وہ آخد جب وہ جیسا کرو گے ویسا فرو گے تو پھر میں گھاٹا کسے کا کی کرا کی سوچا وہ تو اپنے ہی کر رہا ہاں صرف وقت کا انتظار ہونا ہے سبحان سبحان رہا, سبحان رہا, رہا, اگر کوئی گاٹا کسی کرے سوچے تو آخ میں بچ گیا وا یہ مکاری نے فنکاری آخری نے پر بکوف نو پتا کوئی نہیں بچیا نہیں وہ فس گیا بچیا نہیں فس گیا, گیا. گیا. گیا. وہ محسوس نہیں ہو رہا جو اللہ فرمان تاکہ ہوزرگ گناہ گنا وجہ پکڑ آ جائے نا فورن تو سمجھو رو گیا کیوں یہ چیتا فورن ہو گیا نہیں تو پکلا پکلا کتنے جہ پہ گا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جڑا مسلسل ظلم مصروف ہے وہ کسے وقت کرم نہیں ہو سکتا ہو سکتے آئی گل کوئی پتہ نہیں اسات کرم لیکن ایسا ضروریا کرم جو ہوندا ہے وہ مکاریاں چڈ د فنکاریاں نہیں دین مکار فنکار بھی رہے شیطان بھی روے چکر کیتی رکھے پھر سمجھے میں بھی خیر چاہ ٹپ بھی خیر چاہ نہیں فرمائی اللہ قسم کے بندے نے ایک ہوں نے وہ جی شروع جانتے ہی نہیں انہوں نے آخر نے سیدھے شراندی نہیں خیر نان سر نو جانا ہدیش جنہ نو آخیا گیا ابلا اکثر جنت فرمایا جنتی بہتے جڑے ہوا ابلا گے سادے ہو جان دے نی. دوسرے وہ ہندو جیڑے شر اس واسطے تاکہ شر چ کدھر ڈگ نہ کن کو اس وجہ سے جانتا ہوں تاکہ کنویں میں نہ جائے انہوں آخد اقل مان جا شر جانے لوکا نو فساؤ آخری ان شار... شرارتی فتنے باز چکر باز فنکار ہیار مکا نہیں فرمائی تین قسم کے لوگ ہوں پہلے ساتھ بولو ساتھ پہلا مسلمان سد آ سال لڑکیاں کٹے کھیڈ پتہ ہی نہیں ہوں سن سی سات کی سن سیا بارے اقبال فرماندہ خدا بندہ دا دل بندے کدھر جے خدا بندہ یہ پیرے سارا دل بندے کدھر جے کے سلسل دو تین گلا کسی گھر میں بیٹھی ہواکیا باہر لے جانا لٹ لینا اے فنکار دے مکار کا کم جدو کسی نہیں کرے گا اپنی پی جائے گی مدنی سرکار نے فرمایا تسا پاک دن رہو گھر والی پاک دا من رہ اکل مند کون گھر دی مالک ہے غیر مل <تصفيق> وزیر گھر والی ہے کمرہ کلے حسن و جمال کے پیکر اپنے وال سدی حسن و جمال کے پیکر برائی ول سدتی ہے کپڑے پھڑا کے باہر ہے <تصفيق> او آ جیڑی پتی والے سدے پی نے مینو چیل منظور مگر اس برائیے چ مصروف ہونا منو لیا خا دو وجہ دوسری آؤ ایک کس واسطے اے میرا محسن ہے میں نو گرج پا لیا میں بچپن میں آیا وا ہاں. اس میو ٹکانا دیرا موشن ہے میں موشن کے گھر خیالت نہیں گا میں دسنا چاہنا ہوں میں ایسی عظیم نسل کا بندہ ہاں میں کبھی نہیب کریب ابن کریب کریم مدنی سونے نے فرمایا یوسف کریم دا پتر پھر کریم اگوں کریم یوسف میں نے یا سات اس ہاتھ میں نے براہیم کریم زندہ زندہ زندہ یہ فرق پہ توجہ نہیں فرمائی کریم کہد رکھد احسان یاد رکھ دے احسان کا بدلہ سرور کسے نہ کسے وقت ہے بلکہ احسان یاد رکھنا ہے احسان دا بدلا برائی لال دے بتی لال دے جنو آخنے نے دھد پیار ڈنگ مارے گا جو اجلال کو سنگی اور سنگیت گھر کھا پاوے اس بعد عزت ہی بجا کے لئے کھوتا نہ مراد حک بنتا عزت ہی لیکن ابن کریم کریم کریم توجہ جنوبی وفا د وفادار ایک فرمایا میں جتنے رہا میں کنڈ پچھو گھاٹا نہیں کرتا سبحان اللہ تو دوسرا ربرشن حب ہوئی لگی می لائے اللہ پرور دگارا جس کام والے سات دے میں پسند یہ ادھر جانا میں پسند نہیں کرنا اور جڑی فرمائے سبحان سبحان سبحان آخر اس اپنی کریمی اس اپنی عقل مندی اس اپنی وفاداری غلام تے نوکر ہو کے بادشاہ بن بیچ بنے شاہ حضرت یوسف بادشاہ نے کیڑی شاہ نے بنوایا ایک کسی لینا اگلے آخر توں ہی لے ہک مال نہیں ہو گئی ایک لڑ لڑ کے لینا مکاریاں چلاکیاں فنکاریاں لینا ایک نہیں یار اصا ان سابت کر دیا گے کہ یہ حق سجے دو گے تیرے گھر چانت آہ. <laughs> <laughs> <تمجھا> نہیں ہوتی ہوتے رہنے بندے دا پتر ہوگئے جی پیچھا آ پھر سور دا بن جائے یہ نا انسان پتر ہے وہی پام سر تکوتا ہوتا بولے پوتلے ادر بولے نیکی کرے نو جو نہیں فرمائی سونے کھور فقیر دی اقل والے شاہ نقش رضی اللہ نقش دے پیش واق آم سفر لے جانا سی اپنے گلاما نو فرما نے مینو نال ساتھی چاہیے کون تیار ہو گئے ہر کوئی آر کر حضور میں جان آپ فرما دے, <تصفح> <تصفح> <تصفح> دے. مینو وہ بندہ ہے میں جو کچھ آخ کرنا پین ہے جے قبول دے پھر کھڑنے یا نہیں. ایک خادم نے دل ہوتی حضور حاضرہ مگر مہربانی کری خلاف شراب پکڑ نہ جرما دے نہیں امتحان لینا دی. فرما دے نہیں ہر سورت جو کرنا شرا کرنا پیتنا خلاف شراب <سلام> فرمائے جو آخا کرنا پڑا کیونکہ شریعت سریت خلاف مرید لکھ پہ شرح کے خلاف جو کامل آخے گا نا تو مرید ہے ہونا صحیح سمجھنے گلتی ہونی کیونکہ نظر جو ایڈی اچھی پروام جاوا اب کل سونے جے شراب خلاف بھی آخر چون آخری جو, جو آخان لے گئے شام کسی علاقے کسی شہر کے ڈالے قیام فرمایا رات کا را کچھ وقت ہوا مرید نو فرما دے جاؤ مکان فلانی نکلے سونا منیا گیا جتے پیر صاحب چپ لایا شاہ بند نے دسیا سی سونا پیا اتو ہی لیا رات رہے صبح اب فرما دے بہلی جتوں چکیا ہی حیران ہو گیا ہزور چکا جا فرم اکل مندر کریم آپ فرمے نے میں اتنا ہمسایا ہویا وا ایک رات واسطے سویرے تر جانا سویرے تر جانا رات دا مہمان ہوا وا اتنے میں اپنے ربی نگاہ گھر چور سی میں ہمسائے آن کا فائدہ ہمسا کا یا رسول اللہ فرمایا مل ساڈے ران کا فائدہ ایک رات نے ہم سایا موڑ سمسائے جا زندگی گزاری کھڑا ہوئے تو مڑ بھی کسے شاید بعض نہ آ سایہ بنیا پر یہ بھی کریم کریم کمی نہیں سی اقل نفس والا دے دل کا دے غلام فرمایا بے لیا میں رب دنگاہ ویس لیا اس گھر چور پینے میں دو کم شاید مال بھی بچایا ہے چور نو گنا تو بچا لیا وہ سمجھ آئی نا کہ نہیں ہوئے جہاں جہاں مکرور اخل مندی نام رکھا مطلب عزت آجو ہے بھائی گوڑے کھوتے اللہ فقیر سیاح کی گل سنا شیرے شیر آل ربانی آل اللہ دلی ہوا شرک پر آل آل آل آل دا ایک مرید سکھنی پہ ہو گیا سکھنی پہ ہو گیا آل آل آل آل پتا لگے سکھ چلا گیا ایک دن پتا لگا سکھ چلا گیا رات نو جا دو کند دپ لگا تو ویختا کی دے ویڑے دکھ ٹنگورا لے کے منجی ساکھیا بیڑا گھر کر جد لگتا ہے کسی کو کور ماریا سکھ اتنے ایو ہی کہہ دتا نے چلا گیا دوسرا دن یا پھر اس طرح تیسرا دن یا پھر اس طرح چوتھے دن مرشد پاگ پچھے جمع پڑن جانے آ فرماد نے بے لو حیا کرو میں فقیر فکیر کور نہیں بنیا ج اکل والے دا گھاٹا کر کے جی کافر کی عزت بھی بچا سا سکھ بن گئے توجہ نہیں شیخ بن کے گیا بیٹھا میاں صاحب یارے کی آخ گے ہے چنگے میاں صاحب شہر میاں صاحب ساڈی میں گریم بڑی مگر مکھرن کار یہ میں پہ چار آیا ہاں لیکن گرا نو لگنی <تصفح> محدث پاک نے عزیزی شریف مکار کافر لوگ مکار جہ نمیا بلیاں مقابلے مکر کردے ہیں وہ تر قسم کے مکر نے. سبحان <تصفح> اللہ <تصفح> کن قسم دکر کرتے ہیں اقل والے مقابلے اقل والوں کے مقابلے مکر ہو گیا بے اقل ہوئے آدر رسالت بہتر رشتے تسالت آ وارد میں کر دوں مکرس تدارو کش بسارا سانس کے بعد تیری سالت نمودہ سبحان, سبحان, سبحان, سبحان, سبحان دن... راب... پہلا مکرو کر دے رب رب نے تو رب کا رسول ہے راب رسول ہے وہ جی بنا فرسالت یعنی مطلب؟ کرو ای کرو ظلم واستے نیو گے گیا وکرا بندے رہ گیا وقرے کر گوجا مکر لیکن وہ نبی پھر کی کردے وہ آدھے اچھا دیو کہ اپنے پیغام واسطے نہیں جوڑیا لیا کنکر پھر مٹھی اپنی بولے محمد رسول شانکھ اگلیا نو پک ہو گیا نہیں یار وہ بنا کے سانو چڈیا نہیں انہیں ضرور اقل داست اقل آ دتا آیا نارا پاکی نہیں ہوں سڑی علی ورد کرو مرشد برد کر کر کے اگلے رب تک پہنچ اللہ میں پہلا مکروج دلال ہر طرح ثابت کر ہم اللہ کے رسول ہے دوسرا مکر دو مکر انہوں نے کی ہوں فرمایا مایا وہ آدمی نے کوئی رب ہے ہی نہیں آئی ای کردی پوا رکھ بھائی جی ماننے آدر لینی پی فرا نفس موجہ کدھر لبنگ وہ موجہ لینا آدھی کچھ نا مکر اے مکر مکھن جہ بہت دنیا یہ ہے بنا کوئی ہوا اپنے کشتی اپنے ترتی بنتی ساری خدائی کے مکر کا جواب بھی سونا تیسرا مکر جہا نا فلسفان مکر بڑے فلسفے کا رنگ دے کے مکڑ کرنا جنوب آنے پیتلے پانی چڑھا دینا یہ فلکاری بڑی عجیب ہے تیسرا یہ کرن یار <laughs> اللہ بھی رسول نہیں ہے لیکن گل پتا نہیں کچھ بندے ہوتے نے بے اخل بڑے اخلاق ہوتے جیل ہوں نبی رسولا جیڑے شیخ ابدل ازیز فرما نے اے مکر, اے مکر سب تا مکر ہوں سورت مومے نے چلا تالا جہاں فرمایا فرمایا جیسے رسول اپنے روشن دلی لے کے آئے وہ خوش ہوئے یا اپنے علم کے مزاق چلے مگر چلے مگر ہا کبا کا مزاق کیتا سیا ج سیان پونا چٹ چیزیں <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> شیخ ابن محیدی نے بنیابی سکار کو فلسفی آیا ہوں ویک سیاح پونا پیا کر اپنا کہ جڑا نمرود حضرت ابراہیم نو اگ گئی پایا سا قرآن چاہے وہ اگ یہ اگ نہیں وہ گسے لی اگ سی اگ سی اللہ نے فرمایا گسے ٹھنڈی ہو جاتا ٹھنڈا ہو پھر کریم سی ابن کریم سی قربان جاو یہ ولی اللہ کامیا کا فیض یافتا سی سونے دسی آپ تحنا اے یہ اگ جی جاوے گا بچ نہیں سکتا آپ نے فرمایا گل سن تیرے میرے سامنے کی پیے انگ فرمایا لا ہاتھ لا آپ کہ بالکل پکی گل ہے آ आप फरमा जोड़ी अपनी बुक भरिया तो सुच झोड़ी बुक भर के बैठा कपड़ा नहीं पैसा आपने फरमाया मेरे आस पता آپ کی جوڑی بھی نہیں پہ سڑک اگ رکھ دے آپ چپ کے تا آپ پائی ہاتھ بھی سڑ گیا کپڑے شریف بھی سڑ گیا کہنے لگے چلے خدا دے قرآن ایویں موڑ دیا پھرنا اپنی بے وقوفی مگر یہ اصا تینو وکھا دتا ہے وہ امر سڈے لکھلوتا ہے حضرت ابراہیم اقل والے نے جانا انجلی اقل آئے وہ اقل والے نہیں جہی اتو حاصل ہوتی یہ ع اقل والے مری جارے شاید والے اقلوالی دنیا میں پریشان حقیقت ہے تو ہی تو ہی، سب کچھ تان اجنے بندیا کا جیڑا بندیا نو رب نال جڑا بندیاں نو رب تو توڑے او دا دشمن کوئی نہیں بے وقوف کوئی نہیں فنکار مکار کوئی نہیں برباد کر بھی جن جوڑنا دوسری آواز م